آج کے سبق کی طرف آتے ہیں ابھی وقت ہوا ہے علم و हिस्सा حصہ سوم کا کل کے سبق میں ہم نے معطل فا یعنی مثال کے کچھ قاعدے پڑے آج کے سبق میں انہیں قواعد کے مطابق کچھ سیخ سرف صغیر کی صورت میں ہم سامنے موجود ہیں سفا نمبر سات حصہ سوم پر دیکھیے وعد یا عیدو سرخیر وعد یا عیدو اب فائدہ یہ اپنی اصلی حال ہے یادو اس کے اندر قانون جاری ہوا ہے قاعدہ نمبر ایک یادو کا قانون تو یاد اصل میں کیا تھا جی اصل میں تھا یو اور آپ نے قاعدہ پڑھا کہ واؤ علامت مظاہرے مفتوح اور کسرہ کے درد کیا بن جائے گا یہ آئی تو عیدتن یہ بھی اصل میں چونکہ واؤ عین دال ہیں حروف اصلی تو حصر ہے وعدن ہونا چاہیے لیکن واؤ کو آخر سے حضرت کے اور اس کے بدلے میں واؤ کو شروع سے اضف کر کے اس کے بدلے میں آخر میں گول تال بن گیا و اسم انسم فائل ہے فعل کے وزن پر اپنی اصلی حالت میں ہے وہ عیدا بر وزن فعد اپنی اصلی حالت ہے یو ادو یو کے وزن پر اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اپنی اصلی حالت پر ہے, ہے فہو مئ دن کیا لفظ ہے مئ اوزن مئ ادن بروزن مف اول تو یہ بھی اپنی اصلی حالت پر ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ وزن سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کون سی اپنی اصلی حالت پر ہے دیکھیے الم الامر عید عید اب ذرا ہم تھوڑا سا حصہ اول علم شرف حصہ اول اس کی طرف آتے ہیں جو باتیں ہم نے وہاں پہ پڑھی ہیں اب عید اس کا وزن تو ہم نہیں بتلا سکتے لہذا ضرور جو ہے اس کے اندر تبدیلی ہے کیونکہ واحد یا عید یعل و باب ذاربا یزریبو سے ہے اور یضریبو سے آپ جانتے ہیں امر کا آنا چاہیے واحد مذکر حاضر کا سیغ شروع سے علام دریکا کو ہٹا کے اس کی جگہ حمزہ وصل لائے عین کلمہ مقصور ہے تو حمزہ وحل شروع میں مقصور لائے ایسے پڑھا ہے نا نے تو تذریبو سے کیا بنتا ہے عز ذریب تو اسی طرح یہاں بھی امر اس حالت پر ہونا چاہیے افعال کے وزن پر ہونا چاہیے کیونکہ واڈو یہ بھی باب ذارب یریب ہے اور اس کے مطابق اصل میں تو یہ وزن جو ہے وہ افعیل ہونا چاہیے لیکن اب عید بروزن وزن فائل تو نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر تبدیلی ہے تو ہم اس کو اپنی اصلی حالت کی طرف لے جائیں گے وزن نکالنے کے لیے سیزے کو اپنی اصلی حالت, حالت کی لوٹانا پڑے گا اسی طرح لفظ کا معنی معلوم کرنے کے لیے بھی اس کا مادہ نکالنا پڑے گا اس کو اصلی حالت کی طرف لے کر جانا پڑے گا اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ گرامر سے واقف ہوں علم و صرف آپ نے پڑھا ہو بات سمجھ میں آئی اب عید اشارے میں اگر کسی نے عربی سیکھ لی ہے اس کا اس کو ترجمہ آتا ہے کر رہا ہے لیکن وہ نہیں بتا سکتا کہ عید کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا لیکن ایک گرامر پڑھنے والا وہ اس کی اصل نکال کے گا اور لغت کے اندر اس کا معنی تلاش کر کے دے گا اب آپ نے عید کا اگر معنی تلاش کیا وہ کچھ اور ہی ہوگا اول تو اوپ کو ملے گا ہی نہیں تو اس لیے اب اس لفظ کا صحیح معنی کیا ہے اس کے لیے آپ کو اس کے حروف اصلی معلوم کرنے پڑیں گے پھر ان حوصلے کی ترتیب سے آپ لوہت دیکھیں گے تو آپ کو اس, اس کے مادہ کا معنی معلوم ہو جائے گا اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیگا امر کا تو اس مادہ سے اس کے اندر ایک حکم دیا جا رہا ہے تو یو آپ اس کے سی معنی تک پہنچ سکیں گے تو دیکھیے ہم تھوڑا سا پیچھے اس کو لے کے جاتے ہیں امر بناتے ہیں مزارے معروف سے امر کو مزارے کیا ہے مظہرے سے بناتے ہیں امر حاضر معروف کو مزارے کے کیا ہے حاضر معروف سیغے سے بنائیں گے تو دیکھیے حاضر کا سیگا تعلیل کے بعد ہے تایدو تعلیل کے بعد کیا ہے تاعید اس سے بھی پہلے کیا تھا تو عید جی چنانچہ تو تھا اس میں یادو والا قانون جاری ہوا جس کی وجہ سے یہ کیا بن گیا تائیدو اور امر بنے کا قاعدہ یہ ہے کہ شروع سے علامت مظاہرے کو علیحدہ کر دو شروع سے علامت مظاہرے کو ہٹا دو اور اب دیکھو کہ بعد والا حرف متحرک ہے یا ساکن اگر ساکن ہوتا تو ہم شروع میں حمزہ وصل لے کر آتے ٹھیک ہے نا لیکن ساکن نہیں متحرک ہے اس لیے آخر میں جزم دے دی تو تائید یہ یوں عید بن گیا بات سمجھ میں اس وجہ سے بن گیا لیکن اب چونکہ ہم نے اس کا وزن نکالنا ہے اور وزن نکالنے کے لیے ہمیں اس کی اصل صورت اس كی شناخت ہوگی کہ یہ اصل میں کیا تھا تو لہٰذا ہم پھر دوبارہ پاپسی کا سفر اختیار کرتے ہیں کہ تعیدو وہ بھی اصل میں کیا تھا تو عیدو عیدو اصل میں کیا تھا تو اس کے شروع سے کیا ہے تا کو ہٹائیں تو وا ساکن ہے لہذا اصل میں اس کا یوں وزن بنے گا ایو عید تو عید و عید بر وزن تو یوں تو عید, تا عید اور تائیدو سے امر جو ہے وہ تعلیل کے بعد عید بنا امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی ورنہ ہی शुरू में شروع میں لگایا शुरू کے شروع میں اور آخر میں جزن دے دی اے گا شروع میں مقصد جی عید تو عید سے تو میں ویسے بطلار لیکن وہ آئے گا نہیں تعید سے عید امر آئے گا تعلیات کے بعد یعنی اگر ہم تالیلات اس میں نہ ہوتی تو اس کا وزن یوں آنا چاہیے تھا تو عید عبدال اگر یعنی تعلیل نہ ہوتی لیکن چونکہ اس میں تعلیل ہے قاعدہ ہے پہلے صرف کا آپ نے قانون پڑھ لیا کہ آ, تو عید سے عیدو پڑیں گے لہٰذا امر بھی ہم اسی سے بنائیں گے تائیدو سے اور وہ اس صورت میں آئے گا دیکھی شکل میں جی یہ توحدہ یادوں کی سرف سخیر نمبر دو وہاب یاہاب ہی بطن ولا یہ اپنی اصل پر ہے یاب مظاہرے کس ہے یف کے وزن پر ہونا چاہیے معلوم ہوا کہ اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے تو واہب چونکہ ماضی میں فا کلمہ آئین ہے تو مظاہرے میں فا آئین بھی موجود ہے با بھی موجود ہے یعنی لام کلمہ اور شروع میں علامت ہے تیسرا حرف غائب ہے حروف اصلی میں سے تو معلوم ہو اس میں تبدیلی ہوئی ہے تو یاہاب اصل میں کیا تھا حابو واو علامت مظارے مفتو اور فتح کے درمیان ہے اور شرط بھی پائی جا رہی ہے تو لہٰذا یابو والے قاعدہ کے مطابق واؤ کو حذف کر دیا تو یو ہابو سے کیا بن گیا یابو ہی بتن کی طرح ہے فو واہ بن واہ بن بر وزن علن اپنی اصل حالت پر ہے وہ ہی با مسی مجہول کا سیگا ہے فعیلا کے وزن پر ہے اپنی اصلی حالت میں ہے یو ہم کے وزن پر یہ بھی اپنی اصل حالت میں ہے مصدر ہے فہو مو بن او بن بر وزن مف یہ جو حروف مداح حروف لین ہے تو ان کو بولنے کی وجہ سے تھوڑا سا تلفظ کے اندر لہجے کے اندر بڑھتا ہے اس لیے آپ اس کا وزن نکالنے میں آپ کو تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوگا لیکن اس کا وزن بالکل ویسے آپ لفظ کو لفظ کے بالکل سامنے رکھ کر دیکھیں پھر آپ کو دیکھیے مؤ بن اس میں پھول کا وزن کیا ہے مو ہو بل بر क्या کیا ہوگا مف جی او لو دیکھیے نیم کے مقابلے میں میم واؤ فا کلیما کے مقابلے میں ہے میم متو ہے واؤ ساکن ہے فا بھی ساکن ہے ہاں مضموم ہے آئین بھی مضموم ہے باپ تنوین ہے لام پر بھی تنوین ہے تو دیکھیے بالکل متحرک میں متحرک ساکن کے مقابلے میں ساکن زائد کے مقابلے میں زائد اور حرف اصلی کے مقابلے میں حرف اصلی ہے لہٰذا مغول کا وزن بالکل سو فیصد اصلی وزن وہ مفعولن ہے ٹھیک ہے نا المر ہو تو امر کیا آئے گا جی واہبا یاب یاہب مزارے غائب کا سیون اور حاضر کا سیگا کیا ہوگا تاحب اور اس سے علامت مظاہرے ہٹا دی دی تو تاہ سے کیا بن گیا حب عمر حاضر معروف کا سیوا آئے گا حب اب ہم اگر اس کا وزن نکالنا چاہیں تو ہمیں یہ تعلیمات وغیرہ ختم کر کے اس کی اصلی صورت نکالنی پڑے گی تو اصل میں یہ چونکہ با یا ہے اور با فاتح سے امر کا سیغ آئے گا افطا شروع میں حمزہ وصل مقصور چونکہ مفتوح ہے تو وا اصل میں تھا وا بو اس سے توہبو تو امر تو کا سیوا کیا آنا چاہیے او ہب بر وزن عفان تو جب ہم اصل بتائیں گے تو وہ وہی بتلائیں گے کہ حب در اصل او ہب بروزن وزن افہل تھا لیکن چونکہ تعلیمات ہوئی ہے اس لیے یہ حب بن گیا ہے لیکن جب وزن بتلانا ہے ہم نے تو پھر ہمارے ذہن کے اندر وہ اس کی اصل صورت جو ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں معلوم ہو اور پھر ہم اس کے مطابق وزن نکالے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سیوا فلانا ہے ٹھیک ہے تو حب امر ہے تو ہمیں بتلانا پڑے گا کہ اصل میں کیا تھا تو اصل میں او حب تھا کیا تھا حب ان کے مظہرے معلوم سے بناتے مظاہرے میں تعلیم ہوئی ہے تو لہٰذا اس میں بھی تعلیم ہوئی ہے اور تبدیلی ہونے کے بعد یہ اس شکل میں حب کی شکل میں اب موجود ہے بچ میں ہی ون لاتب تحابو میں لا تحب تحب لگایا اور لائے نہیں چونکہ آخر میں جزم دے مزارے کو اور یہی فرق بتایا تھا شروع میں علم علمف اولین کے دوسرے صفحہ پر غالباً اور نفی کے فرق کے درمیان میں میں ایک فرق یہ بھی ہے ہے کہ لائے نہیں جو ہے وہ آخر میں جزم دیتا ہے اور لائے نفی جو ہے وہ آخر میں مظاہرے کو جزم نہیں دیتا جی تیسری گردان دیکھیے یہ تو تھی سلاسی مجرد سے سرف صغیر اب مزید کی طرف آتے ہیں او اوقاد یہ باب افعل سے ہے او اوقاد افعلہ اصل حالت پر موجود ہے جو مادہ واؤ کا دلو يو اب آپ حضرات یہ بتلائیے یہاں واؤ کو حزف کیوں نہیں کیا کیونکہ واؤ علامت مظاہرے کے درمیان ہے اور کسرا کے درمیان ہے تو اس کو حزف کیوں نہیں کیا کیا آپ حضرات بتلا سکتے ہیں کہ یو قید کو حضف کیوں نہیں کیا گیا پہلے قانون کے مطابق حالانکہ حذف کرنا چاہیے کہ علامت مظاہرے بھی پائی جا رہی ہے اور جی ہاں تو یہاں پہ علامت مزہ مفتو نہیں وہاں شرط یہ ہے کہ علامت مظاہرے مفتو ہو یہ علامت مظاہرے مضمون ہے اس لیے یہاں پہ یعید والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا جی بہت اچھے باقی ساتھیوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا یو قید ایف عالن اب بتلائیے ای قادن کے اندر کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے ذرا جلدی سے بتلائیے قادن اس کے اندر کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے جی کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ووق آف دال جی شاب میزان والا قاعدہ جاری ہو بہت اچھے تو ووق آف دال مادہ قادن ہونا چاہیے تھا اور یہ ای قادن ہے تو معلوم ہوا کہ واؤ ساکن ہے اس سے پہلے والے ہر زیر ہے اور قاعدہ ہے مثال کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے کہ واؤ ساکن ہو اس سے پہلے ارب پر کثرا ہو تو اس واؤ کو یہاں سے بدل دیتے ہیں جیسے میوزان سے می کیونکہ وزن واضح مادہ واؤ ہے اور میزان کے اندر میوزان ہونا چاہیے واؤ زانون ہونا چاہیے لیکن واؤ کو یہاں سے بدلا گیا ہے اس قاعدہ کے مطابق تو یہاں بھی اوقاد اصل میں تھا اور وہ کو یا سے بدلا میزان ان والا اب اتنی بات یہ کہنا کافی ہمارے لیے میزان والا قاعدہ جاری ہوا پاس اور وہ ہمیں معلوم ہو کہ میزان کا قاعدہ یہ ہے ٹھیک ہے فہو موق ان بروزن مف عل مکریم کی طرح اپنی اصلی حالت پر ہے اقدہ اف عائلہ اکریما یہ بھی اپنی اصلی حالت پر ہے ماضی مجھے سگا ہے یق کی طرح یہ بھی اپنی اصل حالت پر ہے ای قادن مصدر ہے میزان والا قاعدہ اس کے اندر جاری ہوا ہے فا ہوا مح مکرم اسم مفعول کا سیوا ہے اپنی اصلی حالت پر ہے الامر المر اوقد اکرم افعل کی طرح یہ بھی اپنی اصلی حالت پر ہے والنہی نہ لا توقد لا تفعل لا فائل یہ بھی اپنی اصلی حالت میں وزن بھی بڑھا ہوں اور اس باب کی ایک مشہور مثال بھی بتلا رہا ہوں تاکہ بات سمجھنے کے لیے اور زیادہ آسان ہو سکے تو سلاسی مزید سے یہ تو مثال واوی کی سرف صحیر پیش کی اب دیکھیے سلاسی مزید سے مثال یائی کی سرف صحیر یا قوف نول حروف اصلی باب افعال پر لے کر گئے اان تو اپنی اصلی حالت پر ہے یقین ماتہ نا قانو کینو اپنی اصلی حالت پر نہیں کیونکہ فا کلیمہ یا ہونا چاہیے تھا یہاں یوی کینو اصل میں ہونا چاہیے تھا یہاں پہ یو قینو ہے یو فیلو تو فا کلیما کے مقابلے میں واؤ کی بجائے یا, یا کی بجائے کیا ہے واؤ ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے مین والا قاعدہ کہ ہر وہ یا ساکن جس سے پہلے حرف پر ضمہ ہو تو اس یا کو واؤ سے بدلتے ہیں تو دیکھیے میزانن ان میں یا کو واؤ سے بدلا اور محفن میں وا کو کیا ہے یا کو واؤ سے بدلا میزانن میں وا کو یا سے بدلا چونکہ وا سے پہلے کسرہ بڑی عجیب سی صورت بن جاتی یا سے پہلے ضمہ عجیب سی صورت ہے یا سے پہلے کسرہ ہونا چاہیے اور وا سے پہلے ضمہ ہونا چاہیے تو یوں ان حروف علت کو جو ہے اس کی حرکت کے موافق کے اسرے سے بدلتے رہتے ہیں سمجھ میں ہی بات فہ موقع موقع والا قاعدہ جاری موقع میں وینا اس میں بھی موقن والا قاعدہ جاری ہوا ہے او فینا کے وزن پر یو قانو یہاں بھی موقن والا قاعدہ جاری ہوا اصل میں تھا و یا کو وی بدل یہ قان اس میں میزان والا یہ اپنی اصلی حالت پر ہے یہ یہ اپنی اصل حالت ہے چونکہ یہ ہے ہی یا سمجھ میں آ رہی نا بات فہو موقع یہ کی نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے نن ہون چاہی اسم چاہیے پیچھے گزر چکے موقع فہ مو کا نو فائل مکھرم ان کے وزن پر ال امر منہ این افائل یہ اپنی اصل حالت پر ہے لا تو توقن توقن مزہ کا صیغہ تھا شروع میں لا لگایا لائے نہیں اور آخر میں جزم دی تو توقن کیا ہوا لا توقن اور یہاں بھی وہ جو ہے یہ بدلی ہوئی ہے لہٰذا اس کے اندر قاعدہ جاری ہوا ہے منہ والا جی ایک قاعدہ آپ نے آخر میں پڑھا چنانچہ اس کے مطابق ایک صرف سویر دیکھیے باب افتعال سے اب تو اصل میں کیا تھا اب اصل میں کیا تھا کیونکہ کہ مادہ ہے واؤ اور قاف اور دال تو اب اصل میں کیا ہوگا پاؤ قاف دال کے شروع میں لفتا باب افتعال کی لگائی تو یہ بن جائے گا اوقا دا کیا بن جائے گا دیکھیے واؤ کافدال حروف اصلی ہیں باب افتیال کی علامت حمزہ اور تاس کے اندر لگائے تو کیا بن گیا او تا دا اور آپ پڑھ چکے کہ باب افتحال کے کلمہ میں وا ہو تو اس واؤ کو تا سے بدل دیتے ہیں اور تا میں اردا کر دیتے ہیں تو ایو سے کیا بن گیا تقاضہ تو اب کے اندر تاخا والا قانون جاری ہوا ہے یو تاقید یف تعلو فاقلیما میں واؤ تھا یہ سمجھ میں آ رہی نا بات یو تاقید یو تاقیدوں تو دیکھیے فا کلمہ میں واؤ ہے تو اس کو تا سے بدلا تو یہ بن جائے گا یت تاقیدوں کیا بن جائے گا یت تاقید پھر تاقی تو ہم کیا تو کیا بن گیا یت تاقیب یت تاقیدوں تو یقید اصل میں یو تقید بر وزن یلو اور اس میں قاعدہ جاری ہوا ہے ابتقادہ والا ابتقاً ابتقاد بر وزن افتعال ابتقاد افتعال تو یہاں بھی واؤ کو تا سے بدل کر فا کلیما میں چونکہ واؤ ہے باب افتعال کے فا کلیما میں واؤ کو تا کیا اور تاقت میں ادغام کر دیا تو یہ بن گیا اتقاد متقدن نیم کے بعد یہاں پہ بھی واؤ تھی اصل میں مف متعقد کے وزن پر تھا لہٰذا یہ اصل میں تھا منہ تاقید متقد اصل میں کیا تھا منہ تاقدن تو ہم پڑھ چکے والا قاعدہ خواب استعال کے فا کلما میں وا ہو تو اس کو کیا سے بدل دیتے تو موت ماقد بن جائے گا موت تاقید پھر طاقت میں ادغام کیا تو کیا بن گیا مت تاقید طاقت میں ادغام کیا تو کیا بن گیا جی موت تو اسم فائل کے اندر بھی تعلیم ہوئی ہے, ہے بدلا ہے باب افتعال کے فاقلیما میں ہے ورنہ ہی تقد لا تقید اصل میں کیا تھا یہ بھیارے سے بنا ہے اور مجھے اصل میں تھا تو, قیدو تو قیدو چنانچے واؤ کو تا سے بدلا اور تا کا تا میں ایگام کیا یہ میں اس کو دوبارہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک دفعہ پھر کیا دیتا ہوں دیکھیے افطاقہ اصل, اصل میں کیا تھا ایو تا اصل میں کیا تھا ایو دا بر افتا تو دیکھیے فا کلمہ کے مقابلہ میں واؤ ہے اور واؤ کون سا ہے افتحال اور باب اشتحال کے فا کلمہ میں واؤ ہو تو اس واؤ کو کیا کرتے ہیں تا سے بدل دیتے تو عب طاقہ سے کیا بن گیا ایت اور پھر طاقتا میں غام کر دیا تو کیا بن گیا ایت یہ بات تو سمجھ میں آئی نا اتہ کیسے بنا ہے اسی طرح تاقید یو تاقید بروزن بر وزن یف تاق علیما کے مقابلہ میں واو ہے اور باب کون سا ہے افتعال اور ہم پڑھ چکے قاعدہ تاخا والا قانون باب افتعال کے فاق علیما میں واو ہو شیخ بھی تشریف لا چکے ہیں ہمارے محترم مولانا محمد مدثر چنوٹی صاحب شاید سبق پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں تو ہمیں زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے جی دیکھیے کیا بن گیا سے کیا بن گیا, سے کیا بن گیا؟ اسی طرح ابتقاد اصل میں تھا اب تق ابتقاد اصل میں کیا تھا باب کا میں واؤ ہے اس کو تا کیا اور طاقتہ میں اضوام کیا کون سا قاعدہ جاری ہوا اب والا قانون متقد اصل میں مو تھا متقد کیسے بنا اب والا قانون جاری ہوا ابتقید امر اصل میں اب تاقد تھا بروزن اف تعل ابتقید کیسے بنا او اب تقا قانون جاری ہوا ونہیو عنہ لا اصل میں لاتو تق تتقید کیسے بنا قدہ والا قانون اتقادہ والا قانون کیا ہے جو وا باب افتیاح کے فاقلم میں ہو تو اس وا کو تا کر کے طاقت میں देते کر دیتے ہیں جیسے से طاقادہ سے اتقادہ اسی طرح یا باب افتعال کے فاقلیما میں ہو تو اس یا کو بھی تا کر کے طاقتہ میں ادغام کر دیتے ہیں جیسے ای تا اتاسا امید ہے کہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا لیکن اب اسی پر اتفاق کافی نہیں اب آپ نے اپنے طور پہ جیسے میں نے سمجھایا ہے چند مثالوں کو آپ نے یہ جتنے بھی الفاظ جن کے اندر تبدیلی ہوئی ہے ان کو آپ نے لکھنا ہے اس کے نیچے اس کا وزن لکھنا ہے پھر اس لفظ کی اصل لکھنی ہے اصل لکھ کر وزن لکھیں اور پھر آپ اس کے اندر غور کریں کہ یہ تبدیلی واقعی اس استقاعدہ مطابق یوں ہوئی اور پھر یہ اس شکل میں بنا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا مزید یہ باقی تعلیمات کے اندر یہ قواعد ختم ہونے کے بعد تفصیل سے آئی تو وہاں پہ انشاءاللہ پھر آپ کو عملی طور پہ کچھ کام کرنے کے لیے بھی دیں گے اور پھر اس کو ہم جو ہے انشاء اس کو چیک بھی کریں گے اس کے لیے میں آپ کو کوئی لنک بھی دوں گا جس کے اوپر آپ جو ہے اس کو دکھا سکیں تو بہرحال فی الحال ہم آپ کے اوپر جو ہے بوجھ اور وزن نہیں ڈالنا چاہتے صرف یہ ہے کہ بیتن آپ نے اس کو ضرور مشری سمجھ کے آنا ہے اور چند سیوے کوشش تو کرے سارے کے سارے جتنے بھی آج ہم نے پڑھے ہیں سب کو اپنے پاس تحریر کے اندر لکھ کے ان کو سمجھے اور کم از کم یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سیوے جو ہے وہ ضرور نکالے اور اگر ممکن ہو تو اگر کوئی آپ کو تکرار والا آپ کے ساتھ کوئی اور ساتھی مل جائے تو مل کے ایک دوسرے کو آپ آپس میں مذاکرہ کر لیں تو انشاءاللہ کوشش تو کریں گے نا اللہ رب العزت عزت آپ کے علم عمل کے اندر برکت نصیب فرمائے اجازت چاہوں گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ